نے نام تو لکھا نہیں ہے سوال کیا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں کشمیر ہے نیپال ہے فلسطین ہے ابھی جیسے افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے ایران عراق میں جو کچھ ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ روحانی لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور جن کی اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں دعائیں بھی قبول کرتے ہیں وہ ان مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور عالم اسلام کو ظلم و تشدد سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے اور اگر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مشکلات کو دور کیوں نہیں کرتے پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو اور علی اللہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے اپنے علوم کے ذریعے ایک طاقت بھی عطا کی ہے جب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں طاقت ہے تو یہ اولیاء اللہ حضرات یا صوفی حضرات روحانی حضرات اس طاقت کو استعمال کیوں نہیں کرتے سوال اپنی جگہ ہے عام ہے لیکن سوال کرنے والے بھائی نے اس طرف اور نہیں کیا یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے اور کائنات کو چلانے والا یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کائنات کس طرح چلائی جاتی ہے دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے اور ضابطے رکھے ہیں کہ ان قاعدوں اور ضابطوں پہ جو لوگ پورے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قانون ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اللہ کے پیغمبروں کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قانون ان کا ساتھ نہیں دیتا ایسے ہی سوال میں نے ایک بار ذکند بابا رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ قاضر مطلق ہے بے نیاز ہے اور بات سے ماورہ ہے تو اگر کسی قوم کو سزا ملتی ہے تو وہ سزا اللہ تعالیٰ نہیں ملتی اگر کسی قوم کو جزا ملتی ہے اس جزا کا بھی ایک قانون ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا ہے وہ قانون قانون ناطق ہے گونگا بہرا قانون نہیں ہے اس قانون کے مطابق افراد قومیں جب عمل کرتی ہیں تو قانون میں اگر ان کو رعایت دی گئی ہے قانون ان کو اچھا سمجھتا ہے قانون ان کو عروج کی طرف لے جاتا ہے تو قانون ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے لیکن اگر وہی افراد اور قومیں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چلتی قانون توڑتی ہیں قانون کے خلاف ورزی کرتی ہیں تو قانون انہیں سزا دیتا ہے اب اس وقت جو عالم اسلام کا حال ہے اور دوسری غیر مسلم اقوام کا جو حال ہے اگر ہم ان کو قرآن پاک کے نقطۂ نظر سے ان حالات کو دیکھیں مشاہدہ کریں اور غور و فکر کریں تو وہاں یہ بات میں آتی ہے کہ مسلمان زبانی طور پر تو اللہ کو بھی مانتا ہے اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے اللہ کی کتاب کو بھی مانتا ہے لیکن باطنی طور پر وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے نہ اس کا قرآن پر عمل ہے ایک جھوٹ فریب اور منافقت کی زندگی ہے جو اس وقت مسلمان جو ہے وہ گزار رہا ہے اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ وہ قومیں عروج آتی ہیں جن قوموں میں اتحاد ہوتا ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہے جن قوموں میں ریسرچ ہوتی ہے جن قوموں میں تلاش ہوتی ہے جن قوموں کے اندر تفکر ہوتا ہے وہ قومیں حاکم ہوتی ہیں جن قوموں کے اندر علوم ہوتے ہیں وہ قومیں دنیا میں سرخرو اور برتر ہوتی جن قوموں کے دماغ کھلے ہوئے ہوتے اور ان کے اوپر جموں تاری نہیں ہوتا اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو تفکر کا جب مسئلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن پاک میں کہ تفکر کرو اللہ کی آیات پر غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں اشاعت فرمایا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کائنات کے تسخیری فارمولے ہیں اور کائنات کو کس طرح چلایا جائے کس طرح سنبھالا جائے اگر اس پہ قرآن پاک میں تفکر کیا جائے تو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو جب ہم تفکر کے معاملے میں خود کو مسلمانوں کو اور غیر مسلم اقوام کو دیکھتے ہیں تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے اندر تفکر بالکل ہے ہی نہیں ہے اور دوسری قوم میں جو ہے وہ تفکر کے علاوہ کام نہیں کرتی مثلاً موجودہ جو سائنس ہے سائنس کی جو ترقی ہے اس کو تفکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہر روز وہاں کوئی نہ کوئی نئی چیز بن جاتی ہے اب وہاں سوال یہ نہیں ہے کہ وہ تقریب ہوتی ہے اس چیز سے تعمیر ہوتی ہے اسی سے لیکن بہرحال نئی سے نئی چیز جو عالم وجود میں آ جاتی ہے اب مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں میں غور و فکر تو فکر ختم ہی ہو گیا ہے قرآن لوگ پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا گیا اجتماعی طور پر کہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ بھائی جب تم قرآن پڑھتے ہی ہو تو قرآن کے اندر فکر بھی کرو کے اندر غور و فکر بھی کرو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب مسلمان قوم کے اندر سے تفکر نکل گیا اور دوسری قوموں نے تفکر کیا تو وہ قوم عالم فاضل ہو گئی مجد ہو گئی اور مسلمان جاہر ہو گیا اور پیچھے رہ گیا جب قرآن پاک کی ان آیات کی طرف ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں تفرخانہ ڈالو یہاں بھی یہ سورج ہے کہ مسلمان کی اب پہچان ہی تو فرقوں سے ہے آپ کہ جی مسلمان بھی کون سا مسلمان ہنسی مسلمان شافی مسلمان دیوبندی مسلمان بریلوی مسلمان شیعہ مسلمان سنی مسلمان شیعہ میں اسنا مسلمان بوڑھی مسلمان اقاحا مسلمان یعنی اتنے تفرقے قوم کے اندر پیدا ہو گئے ہیں کہ اب مسلمان کہنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا چیز ہے مسلمان ہے کیا چیز ہے اور ان تفرقوں کی بنیاد پر ہی مسلمان اپنے آپ کو جنتی ہی کہتا ہر فرقہ یہ کہتا ہے سب میں جنتی باقی سب دوست تو اللہ تعالی کی اس آیت کا ایسا مذاق اڑایا گیا کہ وہ مسلمان کی پہچان ہی ختم ہو گئی مسلمان تو ایک کتاب ایک قرآن ایک رسول ایک اللہ پھر تفرقی کا کیا مطلب ہو گیا اب وہ تفرق بازی آپ کے سامنے ہے اب اس تفرقی سے دوسری قوموں نے فائدہ اٹھایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس میں متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ رہو اور تفرقہ نہ ڈالو ساتھ میں لگائے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو تو غیر مسلموں نے اللہ کو تو بیچ میں نکال دیا لیکن ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑ ابھی یہ سعودیہ اور اس کی لڑائی ہوئی تھی کوئت کی اور عراق کی آپ دیکھیں انتیس ملک ایک طرف اور انتیس ملکوں میں مسلمان ملک بھی تھے ان کے ساتھ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی تھے اور ایک عراق ملک ایک طرف نتیجے میں انہوں نے جو اس کا حاصل کرنا تھا وہ کر دیا پہلے ایران عراق کو لڑا دیا تو اب یہ اصل میں لڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے اندر اتحاد ہی نہیں ہے ظاہر دوسری قومیں اس بات کو جانتی ہیں کہ بھئی یہ اتحاد میں طاقت ہے اب وہ آج کل وہ لیبیا کا چکر چل گیا کل کو پتا نہیں کس کا چکر چل جائے گا تو مسلمان تفکر سے بھی گیا اور اللہ تعالیٰ کا یہ کے یہ ارشاد کے متحد ہو کر اللہ رسی کو مضبوط پکڑ لو آپس میں تفاقہ نہ ڈالو اس کی بھی مسلمان نے خلاف ورزی کی اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہیں کہ جو لوگ سود لیتے ہیں، یہ سود دیتے ہیں، یہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ ہماری ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور ہمارے کھلے دشمن ہیں سارا عالم اسلام سود کے اوپر زندگی گزار رہا ہے یعنی کتنی مساکہ خیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہمارے دشمن ہو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دے تو ہم ان کے دشمن ہم تو نمازیں پڑھیں گے ہم تو روزے رکھیں گے ہم تو آج کریں گے ہم تو دیں گے بھئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمن ڈکلیئر کر دیا آپ کا کوئی عمل کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں سادہ سال ہو گئے کبھی اس کا نام کمیشن رکھ دیا جاتا ہے کبھی اس کا نام کچھ رکھ دیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ قرآن کا جو ایک واضح اور سری حکم ہے اس کو تمام فطبۂ فکر کے لوگ بال مانتے ہیں کہ سور لینے والی اور سود دینے والی قوم جو ہے اللہ کی دشمل ہے اس پہ ہمارا عمل ہے تو اب ایسی صورت میں اللہ کا جو قانون ہے وہ آپ کا ساتھ کیسے دے گا اللہ نے قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی آگ ہم نے بنائی ہے آگ کا کام ہے جلانا اب اس کو اگر آپ طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ آگ تمہارے لیے فائدے مند ہوگی تمہیں کھانا پکا کے دے گی چائے پکا کے دے گی تمہاری سردی دور کرے گی لیکن اگر تم نے بے احتجادی کے ساتھ اس آگ میں ہاتھ ڈال دیا تو آگ جلائے اب کوئی آدمی آگ میں ہاتھ ڈال دے اور یہ کہا کہ اللہ میں نے مجھے ہاتھ کیوں نہیں بجایا اللہ تعالیٰ نے بتا جو دیا کہ آگ جلانے والی چیزیں اگر آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ جل جائے گا تو یہ کہنا ہے کہ بھائی اولیا اللہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندے کیا کر رہے ہیں یا اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کے کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہو اللہ کے قانون توڑ کے سکتا اور اگر اس اللہ کا قانون توڑ دیا تو اللہ کا دوست کیسے کر سکتا ہے اللہ تعالی کے دشمن کے لیے کوئی بندہ کیسے دعا کر سکتا ہے یا اللہ یہ فرما اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ سود لینے والے سود دینے والے میرے دشمن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شک, شک ہم سے دور کرتا ہے شک شیتان شک جو ہے شتاؤں کا سب سے بڑا جال ہے آپ دیکھیں گے قوم کا کوئی بھی فرد وہ خواہ عورت ہو خوا, مرد ہو خواہ بچہ ہو خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ, خوا, وہ بوڑھا ہو اس کے آپ تاثرات معلوم کریں اس کے قریب جائیں تو آپ کو شک کے علاوہ وہاں کچھ ملے گا ہر چیز شک مثلاً ٹوٹی پوٹی اگر نماز بھی پڑھی اور اس کے بارے میں کوئی پوچھے بھائی تم نے نماز پڑھی کیا ہوا قبول ہوئی کہا کہ میں کہاں قبول ہوگی کوئی ہماری لمائیں جو قبول ہونے کی ہے اس میں بھی شک ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت اور زندگی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح تم یہاں پیدا ہو گئے دوسرے آلم سے آ کے یہاں بس گئے اسی طرح یہاں سے تمہیں جانا ہے دوسرے عالم میں وہاں سورج حال یہ کہ موت سے ہر آدمی اتنا خوف زدہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے بھائی ہم تیری خبر جو ہے بری خوبصورت بنائیں گے تو وہ لڑ پڑے گا حالانکہ ایسی ایک حقیقت ہے کہ وہ آپ کو مرنا ہے بہرحال جو بجو بھی پیدا ہو گیا اس کو مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ موت و حیات دونوں ایک ہی چیز ہیں جس طرح تم یہاں زندگی گزار رہے ہو اگر تم نے زندگی میں یہاں اعمال اچھے کیے اگر تم نے یہاں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری تو یہاں تمہیں سکون ملتا ہے اسی طرح اگر تم یہاں سے زندگی اچھی لے گئے تو وہاں بھی تمہیں سکون ملے گا ہم یامل مثقات حضر الخیر نہیں غیرا ہمقاط حضرت شر نہیں کرا کہ جو عمل یہاں کیا جاتا ہے اس کا ایک ایک ذرہ اگر خیر سے متعلق ہے وہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اگر یہاں شر کیا جاتا ہے تو اس کا ایک ذرہ وہاں محفوظ اور رہا ہوا ہے لا ماں کا صبح بت ملک کہ جو تم یہاں کماؤ گے وہ تم وہاں کاٹو گے لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم مرتے باپ ہمارا مر گیا دادا ہمارا مر گیا ماں ہماری مر گئی رات دن ہم دیکھتے ہیں کوئی رشتہ دار مر گیا کوئی خراب مر گیا لیکن اس زندگی کے بارے میں جو واقع حقیقی زندگی جس جی زندگی میں عمر کا کوئی تعین نہیں ہے یہاں تو بجلی سو سال جی جائے گا تو بس تو کہاں آپ تو ساٹھ ستر سال میں آدمی ادھر کو ہو جاتا ہے چلیے سو سال ہے گاڑی لیکن وہاں کی عمر کی تو کچھ پانچ سال ہے ہی نہیں پتہ نہیں کتنے صدیے وہاں آپ کو گزارنی ہے اس کے بارے میں نہ کچھ تیاری ہے اس کے بارے میں نہ کبھی آپ کو غور و فکر کرتے ہیں اس زندگی کے بارے میں نہ کبھی آپ یہاں لوگوں سے اس تذکرہ کرتے ہیں بھائی وہاں بھی مرنا ہے وہاں کے لیے کچھ کرو تیاری کرو تو جب مسلمان ہر ہر طرح اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا ہے اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے تو یہ کہنا کہ صاحب اللہ میاں سنتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس قانون کے مطابق زندگی گزارے اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں وہ دوسری غیر اقوام نہیں کرائی ہیں تعاون نہیں کر رہا افغانستان میں لڑائی ہوئی وہاں بھی روس کا تعاون امریکہ کا تعاون مطلب یہ کیا وہاں لڑتے بھی اگر ہم ہیں تو اس میں بھی غیر مسلم اقوام کا ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے ہماری صورت حال ہماری معاشی جو حالت ہے وہ بھی اب ہے ایک زمانہ تھا کہ مسلمان ساری دنیا پہ حکمران تھا اور ایک یہ زمانہ ہے کہ مسلمان کسی بھی خطہ زمین پر آزاد نہیں ہے غیر اقوام کا محکوم ہے اور غلام ہے تو غلام قومیں جو ہیں ان اللہ ما بقوم حتیٰ بالفسم اللہ تعالیٰ قانون بنا دیا کہ جو قومیں خود اپنی تبدیلی نہیں چاہتی اللہ ان میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی وہاں دیکھیے لطا ہے یہ یعنی نہیں کہا کہ مسلمان اگر اپنی تبدیلی نہیں چاہیں گے تو ان میں تبدیلی نہیں ہوگی بقوم ان میں اللہوں بے قومن یعنی قوموں کا معاملہ ہے اگر قوم اللہ کے قانون کا کچھ حصہ بھی سامنے رکھ کر اس پہ عمل کریں گی ان کو اس میں کامیابی ہوگی اس لیے کہ مسلمان ہونا اور بات ہے اور اللہ کے مخلوق ہونا اور بات ہے بلکہ مسلمانوں کی تو زیادہ ذمہ داری اس لیے کہ مسلمان نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے مسلمان اس بات کا عہد کر, کر کے وہ ہے وہ برابر اللہ سے دور ہو رہا ہے اللہ کی ناشکری شکری کر رہا ہے اور اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو قانون تو اس سے زیادہ ناراض ہو پھر غیر مسلم کو مسلم اللہ کو تو نہیں مانتا لیکن جب وہ تفکر کرے گا اپنا دماغ استعمال کرے گا نتیجے میں دیکھیے پانی ہے چینی ہے خوشبو ہے اللہ نے تینوں چیزیں بنا دی ہیں اب ہندو اگر چینی پانی میں گھول دے گا خوشبو ملا دے گا وہ بشن پسند جائے گا مسلمان اگر اس میں چینی پانی میں گھول کے خوشبو ڈال دے گا وہ بشن بس یہودی عیسائی کوئی بھی کافی قانون ہے کہ مٹی اگر آپ کھودیں گے کوئی بھی مٹی کھود اب زمین کے اندر معدنیات بھری پڑ گئی ہے اب کیا مسلمان تو زمین خودے نہیں نہ مادنیات کو تلاش کرے اور ایک غیر مسلم آگے تو زمین کھودتا ہے مادنیات کو تلاش کرتا ہے نتیجے میں جو وہ پیٹرول نکال لیتا ہے گیس نکال لیتا ہے یورینیم نکال لیتا ہے دھاتے نکال لیتا ہے طرح طرح تو آپ یہ کہیں جی لجھیا کہ نا انصاف ہے ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو پیٹرول دیا نہیں ان کو پیٹرول دے دی دیا بھئی نا انصافی نہیں ہے وہاں زمین پہ اللہ کی تمام مخلوق جو مشترک زمین کی مالک ہے البتہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے خصوصی رعایت ملتی اللہ کی طرف سے وہ خصوصی رعایت تو کہاں ملے گی مسلمان تو اتنا کام بھی نہیں کر رہا, جتنا کافر کر رہا ہے جتنا قابل کر رہے تو یہ جو ادبار ہے یہ جو پریشانی ہے اور یہ تمام عالم میں مسلمان کی ذلت اور خالج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جھوٹ بہت میں لگا ہے مسلمان منافق ہو گیا ہے زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل میں اس کے کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز جو ہے اسلام کے بھی خلاف ہے ہر چیز جو ہے شریعت کے بھی خلاف ہے ہر چیز جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے قانون کے خلاف ہے اب جو کچھ یہاں پاکستان ہے ملاوٹ ہوتی ہے ہر چیز تو کس حکومت نے کہا کہ صاحب آپ ملاوٹ کریں عوام ہی ملاوٹ کرتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب میں نے دودھ میں پانی کے پیسے کما لیے کو بےقوف دیا دوسرے وہ مسالے میں مٹی ملا دی وہ خوش ہو رہا پیسے کما لیے تیسرا جو ہے تیل میں دیا کیا ملا دیا وہ خوش ہو ہے. ہر مسلمان, مسلمان کو چند کے لیے ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو چند پیسوں کے لیے دھوکہ دے ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو چند پیسوں کے لیے ایک طرح سے زہر دے اس قوم پر اللہ کا قانون کیسے رحم کرے گا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک و فرمایا اس قنون کے میں کہا کہ مسلمان کی شان یہ کہ وہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے آدھا تیسرا آدھا بٹیا نہیں مسلمان منافق نہیں ہوتا مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا مسلمان اللہ کا دشمن نہیں ہوتا ایسی صورت میں کہ جب مسلمان نے اللہ سے رشتہ ہی جوڑ لیا مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی محبت کو تو بہت زیادہ اہمیت دی لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پہ اس نے غور ہی نہیں کیا مثلا چند چیزیں ہیں کہ صاحب داڑھی وہ مسلمان ہو گئے کہ نشانی ہو گئی جبکہ کہ داڑھی دوسرے لوگ میں لگے مخصوص قسم کے لباس اس کے اوپر جناب اصرار ہو گیا لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زندگی پر ہمیں عمل نہیں کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے حضور فار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی ہمارے یہاں کہ ہر گھر میں میاں بیوی میں نفرت ہے والدین بچوں میں نفرت ہے داروں میں نفرت ہے ہماری صورت یہ ہے کہ قوم کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے ٹکڑے میں قوم بٹ گئی ہے جیرو ہی ایک مذہب بن گیا تو آپ نے جو سوال کیا بڑا آپ نے سوال ٹھیک کیا لیکن صورت حال یہ کہ ہم جو صدق, ہماری جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے ورنہ جو ہمارے امال ہیں ان امال کو اگر دیکھا جائے تو آد اور سمود اور قوم لوت اور قوم نو کی جو سزائیں ہیں ان کے حساب سے ہم بہت آگے جا چکے ہیں جو انفرادی طور پر الگ الگ قوم منہ برائی تھی وہ مسلمانوں میں اجتماعی طور پر مسلمان کی زندگی میں داخل ہو گئی ہمیں تو یہ سب بھیڑیا کتا بندک جوئے پتہ نہیں کیا چیز بننے چاہیے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ اللہ عالمین ہے اور ہمارا ان سے بہرحال نسبت ہے واسطہ ہے جلدی بھی ہے نسبت اس واسطے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی اتنی رعایت دے رکھی کہ ہماری صورت انسانوں کی طرح لیکن اللہ کا اپنا قانون اٹل ہے اگر مسلمانوں نے اب بھی اپنی صلاح نہیں کی مسلمانوں نے ابھی بھی اپنی صف بندی نہیں کی مسلمانوں نے ابھی بھی قوم کا انتشار ختم نہیں کیا مسلمانوں نے ابھی بھی اللہ کی رستی کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا اور تفرق بازی جی کو ختم نہیں کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان اللہ کا کوئی رشتے نہیں نہیں اللہ کا قانون اپنی جگہ اٹل ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح آپ عمل کریں میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ آدمی لے کے چلے گئے تین سو تیرہ آدمی لے کے چلے گئے وہاں میدان میں جا کے رسول پاس صلی اللہ علام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اتنے یاد ملا سکتا ملیا ہے اب آپ میری مدد مدفر مدفرما حضور پاس صلی اللہ پاس مدینہ مدور میں بیٹھ کے مکہ مزے میں بیٹھ کے دعا نہیں کیسول اللہ صلی اللہ زندگی دلیکشاں باپ ہے پہلے رسول اللہ صلی اللہ عمل کیا عمل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارے یہاں صورت حال ہے عمل کا نام بالکل ہی نہیں دعا, دعا دعا ہر جگہ دعا اور اب تو یہ سورج یاد ہے فلاں موری صاحب کو بلا وہ بہت اچھی دعا کراتے ہیں کیا اچھی دعا کا کیا مطلب ہو بھائی وہ جناب ذرا کچھ گا لیا کچھ جناب لہجہ بدل لیا کچھ یہ کر لیا لمبی لمبی دعائیں مجھے دس گیارہ سال کی عمر کی تو ساری باتیں یاد ہیں میں ساری سبھی کو یاد ہوتی ہوں دس بارہ سال دس سال اگر آپ لگا لیں تو میری سب چھیاسٹھ سال عمر ہے چوند سال سے میں ایک ہی بات سنتا آیا ہوں ہر مسجد میں ہر میلاد میں ہر مذہبی تقریب میں ہر مذہبی جلسے میں بڑے سے بڑے میں یا اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے یا اللہ یہودیوں کو برباد کر دے چھپن سال میں میں نے دعا قبول ان نہیں دیکھی کیوں دعا قبول نہیں ہوتی اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ زبانی ہی کاماخرچ ہے عمل نہیں یہ پیچھے وہ اسرائیل ہے تیس لاکھ کی آبادی ہے نو کروڑ کے عرب کی آبادی ہے جنا وہ قبضے میں نہیں آ رہے جو قبضے میں نہیں آ رہے ان کے اندر اتحاد ہے ان کے اندر اپنے وطن سے اپنی زمین سے محبت ہے ہمارے اندر اپنی ذات سے بس یہ چاہتے کہ بہت سارا بینک بیلنس ہو جائے بینکوں میں پیسہ پڑا رہے اچھا پیسے بھی اپنے ملک میں رکھتے دوسرے میں رکھتے اپنے ملک میں پیسہ رکھنے پہ بھی اعتبار نہیں ہے تو پھر کیسے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا بھائی اور کیوں اللہ تعالی آپ کے بھی اپنا قانون توڑے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقش قدم پر چل کر آپ اپنی اصلاح کریں اپنی تربیت کریں اپنے اندر سے تو ختم کرے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اللہ کے اوپر اعتماد کریں نتیجہ یہ ہوگا انشاءاللہ ہماری بھی مدد ہوگی اور اگر ہم نے سب یہ نہیں کیا ظاہر ہے اللہ تعالی نے تو واضح تو قرآن بعد میں فرما دیا ہے ان اللہ لا یغیر